جی کیا اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور کیا انہوں نے ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کری بالکل صحیح بتایا آپ نے کسی شخص نے کہا نا جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہوتی تو جن جو لوگ اعلی حضرت فاضل بریلی اور اشرف علی تھانوی کو ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں دیوبند میں پڑھتے رہے اور دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو حلوے اور پراٹھے پہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا مدرسہ دیوبند بنا لیا اور آلہ حضرت بریلی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ الگ بنا لیا اب سنیے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش ہے بارہ سو بہتر سنی عیسوی کے اعتبار سے ہے اٹھارہ سو چھپن اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک سال کے تھے تو جنگ آزادی جہاد آزادی لڑی گئی جس کو ستاون کی جنگ ہیں جو انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ نے فتوا دیا اور پورے ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے فوجی بھی مرے بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا اور جو مسلمان مجاہدین تھے ان کے جنرل ان کو بھی شہید کیا گیا یعنی اگر آپ سقوط دہلی کا نقشہ ملاحظہ فرمائے تو پورے دہلی میں لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ میں سے آتے نکال کر کے کھا رہے تھے پوری دلی کا مسئلہ یہ تھا تو یہ اس کو جنگ آزادی جہاز آزادی کہتے ہیں کہ جس پہ تقریبا تقریبا اٹھانوے یا ننانوے علماء کے دستخط تھے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے اس پر اور اس کے کردہ جو تھے وہ علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی تھے جن کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا بہت سارے علما کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی اب آپ نے آج جو ہے کیا ہے چل رہا جناب چودہ سو کون سا سن چل رہا ہے تینتیس ہے تینتیس ہے ٹھیک آج سے تینتیس سال پہلے اخبار میں جائیں فائل نکالیں اور دیکھیں کہ جشن دیوبن کب منایا گیا تو آج سے تینتیس سال پہلے جشن ست سالہ دیوبن منایا گیا یعنی اب دیوبند کو بنے ہوئے سو سال ہو گئے تو کیا مطلب ہوا دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا گیا تیرہ سو ہجری میں تیرہ سو سال تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا ٹھیک جب یہ مان لیا آپ نے اور یہ خود ریکارڈ میں ہے کہ سنگے بنیاد دیوبند کا تیرہ سو ہجری میں رکھا گیا اور اسی لیے چودہ سو ہجری کو اس کا ست سالہ جشن منایا گیا جسے منائے ہوئے بھی آپ تینتیس سال ہو گئے اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی جو اس کو وہ کہیں اس ست سالہ جشن کی صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا اندرا گانی اور اندرا گاندھی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تن جیسے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدری سیٹیں ہوتی ہیں تو ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی وہاں بیٹھے تھے اور اوپر سر پر اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک اب پتہ چلا کہ تیرہ سو میں دیوبند کا سگین بنیاد رکھا اب سنیے آل حضرت فاضل بریلی بارہ سو بہتر کو پیدا ہوئے اور چودہ سال میں ابھی دو مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتوا لکھا ہرمت رزاد بارہ سو بہتر میں آپ چودہ سو چودہ سال اور ملالیں لیں تو کیا ہو گیا تیرہ سو بارہ سو ٹھیک ہے بارہ سو کے بعد فاضل بریلوی میدان میں آئے فتوا نوی سے شروع کی اور فتوا لکھتے ہوئے چودہ برس ہو گئے فاضل بریل تب تو جا کر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا اب لوگ جو ہیں وہ گویا چودہ سال ہی ہو گئے اور چودہ سال وہ اٹھائیس اب اٹھائیس سال یا چھبیس سال پہلے اعلی حضرت کے دیوبند میں داخل بھی کر دیا فارغ تحصیل بھی کر دیا اور چھلوا پراٹے پہ جھگڑا بھی ہو گیا اور اعلی حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ بھی بنا لی یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ سمجھے گا بھئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی اتنا جھوٹ بول رہا اور میں بتاؤں میں نے بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبند میں پڑھا اعلیٰ اعلی حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا اعلی حضرت نے کئی خواب بھی دیکھے بے شمار خواب جس کا ذکر وہ اپنے فتح میں کہیں نہ کہیں کرتے میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ اعلی حضرت نے دیوبند کبھی خواب میں بھی دیکھا اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی اعلی حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغ و تحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے اندازہ لگائیے کتنا جھوٹ ہے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے نا تو طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجیے آپ میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں کیا تاریخ ملائیے ذرا دیکھیے آپ تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات کہتے ہیں کوئی صاف مہمان کسی کے یہاں آئے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا چھوٹا سا مکان تھا اپنی بیوی سے آج کیا پکے گا مہمان آئے بیوی کی کوئی تیز ترار آج کل یہ کہنے لگے کہ خاک پکے گا جب دیکھو مہمان چلے یار ابھی چائے بناؤ تو ابھی یہ کرو وہ کرو خاک پکیے مہمان نے سن لیا وہ جب باہر آئے تو انہوں نے لگ صاحب معذرت کھانا بانا تو ہم نہیں کھائیں گے کہنے کیا ہوا کیوں برال کہ بیگم کی آواز ہے. خاک پکے گا ارے کہنے لگے کہ آپ سمجھ نہیں یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا اس نے کہا کاخ کہن لے کاخ فارسی میں محل کو کہتے اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا ہے انہیں کہا لہم کہنے لہم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں تو میری بیگم نے کہا کہ آج آپ کے مہمان آنے کی خوشی میں گوشت پکے گا دیکھا آپ نے کیسا نبایا جھوٹ اور خدا کے بندو جھوٹ بولو تو کم سے کم طریقہ تو سی کو جھوٹ بولنے کا کہاں اعلی حضرت کو فتوا لکھتے ہوئے 14 سال گزر گئے اور اس کے بعد تو دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور آپ نے اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا اشرف علی تھانوی سے جھگڑا بھی کر دیا اور اعلی حضرت کو بریلی بھیج دی اعلی فاضل بریلوی اپنی چار پان پشتوں سے بریلی شریف میں رہتے تھے یہ افغانستان کے رہنے والے تھے افغانستان پہ ہجرت کر کے لاہور آیا یہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ اعلی فاضل بریوی کے جد امجد کی ملکیت تھی بریلی شریف سادت یار خان جس کو آج کہتے ہیں نا بریگیڈیئر تو یہ مغلیہ سلطنت کی فوج کے بریگیڈیئر تھے اور ان کو پھر ان کے والد کو جو جاگیریں دیا کرتے تھے مغلیہ سلطنت کے تاجدار وہ ساری جاگیریں اعلیٰ حض فاضل بری بھی رحمت اللہ علیہ تک آئیں اور یہی وجہ کہ اعلی حضرت نہ کسی سے کبھی چندہ لیا اور کوئی معاملہ نہیں وہ مالی طور پر ایک نواب تھے اور ان کو لکھنے پڑھنے میں سے فرصت نہیں ملتی تو اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ زمین کے تمام امور تم جانو مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف جوابی لفافے قلم سیائی اور کاغذ جو میرے لکھنے کا کام ہے یہ مجھے چاہیے تو ساری گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرتے اور قلم دوات کاغذ لفافے اس لیے کیا جوابی لفافہ بھی نہیں مانگتے کسی سے اور کیا کہتے ہیں کوئی اگر خط لکھتا تو اپنے پاس سے جوابی لفافہ اس کو ارسال کر دے. فتح و میں ایک جگہ بھاول پور ایک ریاست بھاول پور کے نواب صاحب نے عدالتی امور میں کچھ اعلی حضرت سے رجوع کیا جو فتح و میں موجود حضرت یہاں عدالتی نظام یہ ہے قاضیوں کے لیے عدالت کے لیے یہ یہ قواعد کچھ ہیں ذرا اسے مرتب کر کے بھیجیے گا تاکہ ان کو نافذ کیا جا. جو زمانے نواب تھے بڑے سنی سعل عقیدہ لوگ تھے دیندار لوگ تھے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کچھ قواعد اور ضوابط آپ مرتب کریں یہاں کی عدالت کے لیے ساتھ ہی نواب صاحب سے یہ سہو ہو گیا آخر میں لکھا کہ جو معوضہ ہو وہ بھی بیان کر دیجئے ظاہر ہے کہ اتنی تحقیق جستجم پورا نظام عدالت آپ بنا کر بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ خدمت تو آپ کی کی جائے آلہ حضرت نے پورا نظام بنا کر کے دیا جو فتح رضیہ میں موجود ہے اور آخری میں لکھا الحمد فقیر کے یہاں فتح پر کوئی معوضہ نہیں لیا جاتا یہ بھی حال دیا تو اس طریقے سے وہ دن کی الحمد خدمت کرتے رہے تو یہ لوگوں کا میں نے اس لیے کہا کہ کئی جگہ یہ سوال اٹھتا ہے اس کو میں نے ذرا تفصیل اس لیے کر دی کہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کوئی مولوی اشرفی تھانوی اور ایک مدرسے میں پڑھتے رہے ایک استاد کے شاگرد تھے یہ بالکل سرے سے بات غلط ہے یہ شوایت ساری کتابوں میں چھپے بھی موجود ہیں اس میں کوئی ابام نہیں اور کوئی صاحب